وسلہ تو وسلام معلا رسول ہل کرلی وسحابی اجمعین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدین نعبد و اهدنا الصراط کنابیا کن الذین انعمت علیہم عَلَيْهِمْ تمام حمدیں اور خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا قیامت کے دن کا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں چلا ہم کو سیدھے رستے پر لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا نہ ان پر تیرا غزب ہوا اور نہ وہ راستے سے بھٹکے سبحان نہ رب العزت عما یسفون وسلام عالل مرسلیم ولح دبل العلیم الحکیم گزشتہ تقریباً گیارہ مہینوں میں اس جامعہ مسجد بلاک نمبر اٹھارہ میں ہر جوموت المبارک کو مغرب کی نماز کے بعد مبارک, مبارک کو مغرب کی نماز کے بعد درسے قرآن کی یہ مقدس مبارک اور خوبصورت مجلس اور محفل سجتی ہے میں نے قرآن مقدس کی سب سے پہلی صورت سورت الفاتحہ کی تفسیر اس کی تشریح اور اپنے علم و فہم کے مطابق اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کی تھی میرا اپنا خیال یہ تھا کہ دس درسوں میں اور زیادہ سے زیادہ پندرہ درسوں میں ہم اسے مکمل کر لیں گے لیکن قرآنی علوم کا یہ سمندر یہ بہرے بے کراں ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتے ہوتے سورت فاتحہ کی تفسیر چالیس درسوں میں مکمل ہوئی عام میں سے اکثر حضرات کو یہ تمام درس یا ان میں سے اکثر درس سننے کا سماعت کرنے کا اللہ نے شرف عطا کیا یہ محنت محل اللہ کی رضا کے لیے ہے یہ دعا ہے کہ اس کی رضا کے لیے جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا کر دے جن لوگوں نے ابتدائی درس سنیں اور شروع سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں انہیں یاد ہوگا کہ امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المزنبین صاحب قرآن صاحب میراج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت فاتحہ کو تمام قرآن کی صورتوں میں سے آزم سورت قرار دیا ہے آپ نے فرمایا اس جیسی سورت نہ اللہ نے تو میں اتاری نہ انجیل میں نہ زبور میں اور فاتحہ جیسی صورت اللہ نے قرآن میں بھی نہیں اتاری یہ سب سے آزم اور سب سے عظیم اور سب سے بالا تر اور بالا قدر صورت ہے آپ نے ساری صورت فاتحہ کا خلاصہ تفصیر تشریح سنی میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ دعوی ہے کہ اگر کوئی انسان جس کے پاس پورے قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ٹائم نہیں وہ پورے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا اگر کوئی شخص صرف سورت فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لے اس کے مفہوم کو اس کے مطالب کو اس کے معنی کو ہم نے اللہ سے کیا کہا اور اللہ نے جواب میں ہمیں کیا کہا اگر کوئی شخص صرف صورت فاتحہ کے معنی اور مطالب اور مفہوم اور تشریح اور تفصیر اور تفصیل اگر کوئی شخص سمجھ کے پڑھ لے میرا دعویٰ ہے کہ اس, اس شخص کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی ایک انسان سورت فاتحہ بھی پڑھے اور شرک بھی کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فاتحہ کا مفہوم نہیں سکتا امام المبیا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو سب سے بڑا شیطان ہے یہ اپنی زندگی میں تین مرتبہ پریشان ہوا اس کے گھر میں سفید ماتم بچھی اس نے اپنے سر میں راک اور خاک ڈالی افسردگی کے آثار اس کے چہرے پہ نمایاں ہوئے پہلے دن جب اسے جنت سے نکالا گیا دوسرا وہ دن تھا جب اس دنیا میں ہمارے پیغمبر کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا وہ دن تھا جب فاتحہ آپ پر اتاری گئی اس کے چیلے چانٹوں نے اس کے ہمجولیوں اور ساتھیوں نے افسردگی کا سبب پوچھا تو کہنے لگا آج اس پیغمبر پر ایک ایسی صورت اتری ہے کہ اگر اس پیغمبر کی امت نے اس صورت کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا تو قیامت تک کوئی ایک بندہ بھی میری جال میں نہیں پھنسے گا فاتحہ کا مفہوم سمجھ لے انسان اور پھر شرک اس کے دل میں باقی رہے یہ نہیں ہو سکتا میں نے چونکہ آج چالیس درسوں کا خلاصہ عرض کرنا ہے اس لیے ہو سکتا ہے اتنا ربط کلام میں نہ رہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس صورت کے بہت سے نام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے امام راضی مشہور اہل سنت کے مفسر ہیں جنہوں نے تفصیر راضی لکھی ہے انہوں نے بتیس ناموں کا تذکرہ کیا جو اس صورت کے نام ہیں ان میں سب سے مشہور نام ہے فاتحہ فاتحہ کا مینا ہے کھولنے والی فتح سے ہے فتح کا مینا ہوتا ہے کھولنا فاتحہ کا مینا ہے کھولنے والی اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن کو کھولتا ہے تو سب سے پہلے یہی صورت آتی ہے اس لیے اس کا نام کیا ہے فاتحہ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے اندر امام اپنی کت کو اسی سے کھولتا ہے یا ابھی آپ نے نماز پڑھی امام صاحب نے جب کعت شروع کی تو کس صورت سے شروع کی نماز میں کرات کو کھولنے والی یا قرآن پاک کو کھولنے والی اس کے علاوہ اس کے بہت سے نام ہیں سورت الوافیہ سورت الکافیہ سورت الکنز سورت الشفا ام القرآن تعلیم المسلہ یہ بہت سے نام ہیں سورت الکنز کنز کا مینا ہے خزانے کا ایسی صورت جس میں اللہ نے اپنا خزانہ بھر دیا سورت ال کافیہ کا مینا ہوتے ہیں پورا ہونے والی کافی ہونے والی مطلب یہ ہے کہ عقائد کو درست کرنے کے لیے صرف یہی صورت کافی ہے اسی طرح ام القرآن اس کا ایک نام ہے عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو والدہ کو پھر یہ لفظ استعمال ہوا اصل کے معنی میں اصل جس کو آپ کہتے ہیں جڑ بنیاد ماں بھی اولاد کے لیے بمنزلہ اصل کی ہوتی ہے ماں بھی اولاد کے لیے بمنزلہ بنیاد کی ہوتی ہے قرآن کی ماں ہے یہ صورت قرآن کی جڑ ہے یہ صورت قرآن کی اصل ہے یہ صورت کیا مطلب جس طرح ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جس طرح وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر نسل دنیا میں پھیل جایا کرتی ہے اصل ان کی ماں ہے جڑ ان کی ماں ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچے نکلتے ہیں اور دنیا میں پھیل جایا کرتے ہیں اسی طرح پورے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں وہ فاتحہ سے نکلے یہ سارے قرآن کی کیا ہے ماں ہے جڑ ہے اصل ہے بنیاد ہے آپ نے کبھی عام کتابیں پڑھی ہوں گی جو مصنفین لکھتے ہیں کسی موضوع پر کتاب لکھتے ہیں اس کے ابتدا میں وہ دی لکھتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں مقدمہ دی یا کئی لوگ کہہ دیتے ہیں پیش لفظ یعنی پہلے الفاظ جو مصنف بیان کرنا چاہتا ہے یا کوئی کہتا ہے فہرست یا کوئی مصنف اس کو کہتا ہے آئینہ مطلب؟ یعنی وہ ایک صفحے میں پوری کتاب کو دکھاتا ہے فلاں صفحے پہ یہ بیان ہوگا فلاں پہ یہ بیان ہوگا فلاں پہ یہ بیان ہوگا وہ آئینہ وہ آئینہ اور وہ پیش لفظ اور وہ مقدمہ اور وہ دی باچا وہ ابتدائی الفاظ جو پوری کتاب کا خلاصہ پوری کتاب کا نچوڑ ہوتے ہیں اور بندہ مقدمے میں پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کتاب میں مصنف کیا کہنا چاہتا ہے وہ آئینہ پورے قرآن کا آئینہ ہے سورت فاتحہ اللہ نے فرمایا اس فاتحہ میں دیکھو پورا قرآن تمہیں نظر آئے گا پورے قرآن کا یہ آئینہ ہے پورے قرآن کا یہ مقدمہ ہے پورے قرآن کی یہ ماں ہے اس لیے اس کا ایک نام رکھا گیا امول قرآن یعنی قرآن پاک کی ماں ایک نام اس کا جس سے میں نے ابھی بحث کرنی ہے ایک نام ہے اس کا تعلیم تعلیم کا مینا ہے سکھانا اور مس اللہ کہتے ہیں سوال کرنے کو مسئلہ کیا ہے سوال کیا ہے تعلیم المس اللہ کا مینا یہ ہے ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا تعلیم المسالہ اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اللہ نے ایک نام اس کا بن گیا تعلیم المسالہ اور مانگنے کا طریقہ کیا سکھایا اللہ نے اللہ نے فرمایا یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تم آؤ تو اس بندے کو کہو نکال بھائی پیسے خلا میرا کام بھائی جلدی کر دے نہیں طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے پہلے اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے پہلے اس کی بسب بیان کی جاتی ہے پہلے اس کے آداب اور اس کے احترام اور اس کے القاب ذکر کیے جاتے ہیں اس کے بعد اپنا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم آؤ ہاتھ اٹھاؤ یا اللہ اولاد دے دے آؤ ہاتھ اٹھاؤ یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے یا اللہ مجھے شفا دے دے فرمایا یہ مانگنے کا سوال کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ مجھ سے مانگنے کا مجھ سے سوال کرنے کا مجھ سے درخواست کرنے کا طریقہ کیا ہے فاتحہ میں آپ نے ایک سوال کرنا ہے اپنے اللہ سے ایک درخواست پیش کرنی ہے اپنے اللہ کے سامنے ایک عرض رکھنی ہے اپنے اللہ کے سامنے ہر بندے نے چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ امتی ہے چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ جاہل ہے چاہے وہ امام ہے چاہے اس کا مقتدی ہے چاہے وہ پیر ہے چاہے وہ مرید ہے چاہے وہ عرب کا ہے چاہے وہ عجم کا ہے چاہے وہ بریلوی ہے چاہے وہ دیو ہے چاہے وہ اہل عدیض فرقے سے تعلق رکھتا ہے کسی فرقے سے کسی مذہب سے کسی مسلک سے اس کا تعلق ہے ہر ایک نے اپنی ایک درخواست ایک گزارش ایک دعا اپنے اللہ کے سامنے فاتحہ میں پیش کرنی ہے اللہ فرماتی ہے آؤ میں تمہیں دعا پیش کرنے کا درخواست پیش کرنے کا سوال پیش کرنے کا میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں آتے ہی اپنی درخواست میرے سامنے نہ رکھو بلکہ اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے میرے گیت گاؤ پہلے میری سفتیں کرو پہلے میری تعریفیں کرو پہلے میرے القاب گنو پہلے میری سفتیں کا تذکرہ کرو میری جب سفتیں گن لو پھر اس کے بعد اپنی درخواست پیش کرو تعلیم المسالا ایسی صورت جس صورت میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا کیا سکھایا طریقہ سکھایا ہے ہر بندے نے ایک سوال کرنا ہے ایک درخواست کرنی ہے ایک گزارش کرنی ہے اس گزارش کرنے سے پہلے بندہ شروع ہوتا ہے اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے الحمدللہ کیا میں نہ کیا تھا ہم نے امتحان لیں آپ کا کیا میں نے ہم نے کیا تھا دو مہینے میں نے کیے تھے دو مہینے ہاں اللہ اس کا مطلب ہے یاد ہے ایک مینا عام مفسرین نے کیا اور ایک مینا ہمارے شیخ نے کیا دونوں سناتا ہوں آپ کو ایک معنی جو عام مفت نے کیا انہوں نے الحمد کالف لام استغراق کا بنایا اور انہوں نے یہ معنی کیا الحمد تمام سفتیں تمام صنایں اللہ کے لیے تمام سفتیں اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام خوبیاں اللہ کے لیے یہ انہوں نے مانا کیا ان کے معنی پر اعتراض ہو گیا اعتراض یہ ہوا یہ میں کیسے درست ہو سکتا ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام سفتیں اللہ کے لیے جبکہ کچھ خوبیاں تو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں کچھ تعریفیں تو مخلوق کی بھی ہوتی ہیں مرید اپنے پیر کی کرتا ہے بیٹا اپنے باپ کی کرتا ہے شاگرد اپنے استاد کی کرتا ہے چھوٹا اپنے بڑے کی کرتا ہے امت ہی اپنے نبی کی کرتا ہے کچھ تعریفیں تو یہاں دنیا میں نبیوں کی ولیوں کی شہیدوں کی صالحین کی اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی ہوتی ہیں خود اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے پیغمبر کی تعریفیں کی انا ارسل کا شاہدہ مبشرہ وہ نذیرہ دلّہ و سراج منی اپنے نبی کی تعریف نہیں کی ہے اپنے نبی کی اللہ نے تعریف کی ورفانا رفان اللہ ذکر اپنے نبی کی اللہ نے تعریف کی ہے اپنے نبی کی تعریفیں کی اپنی نبی کی صفتوں کا ذکر کیا خود قرآن پاک نے جبریل کی تعریف کی وہ کبھی ہے وہ امین ہے اس کی تعریف کی جبریلی امین کی وہ امین ہے اس کو روح القدس قرآن پاک میں کہا گیا نبیوں کی تعریفیں ہوئی حضرت موسا کی حضرت عیسیٰ کی حضرت ابراہیم کی حضرت آدم کی حضرت نوح کی تعریفیں کی گئی اصحاب کاف کی تعریف کی گئی مائی مریم کی تعریف کی گئی زل کر بادشاہ کی تعریف کی گئی حضرت خضر کی تعریف کی گئی لقمان حکیم کی تعریف کی گئی اصحاب رسول کی تعریف کی گئی قرآن پاک نے تعریفیں کی ہیں نبیوں کی تعریفیں کی ہیں صحابہ کی تعریفیں کی ہیں اولیاء اللہ کی تعریفیں کی ہیں بزرگان دین کی تعریفیں کی ہیں ملائکہ کی اور تعریفیں ہوتی ہیں ارے یہاں تو تعریف ہوتی ہے کاتب کی ایک ہنر مند کی تعریف ہوتی ہے پہلوان کی تعریف تو ہنر پہ بھی لوگ ایک دوسرے کی کرتے ہیں تعریف تو فن پر بھی ایک دوسرے کی لوگ کرتے ہیں پھر یہ میں نا کیسے درست ہو سکتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جبکہ کچھ تعریفیں نبیوں کے لیے بھی ہیں بلیوں کے لیے بھی ہیں بزرگوں کے لیے بھی ہیں, لیے بھی ہیں، یہ اعتراض ہو گیا ان مفترین نے اس اعتراض کا جواب دے دیا دو جواب انہوں نے دے دیے اور بڑے خوبصورت جواب دیے پہلا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو تعریفیں ہوتی ہیں کاتب کی جو تعریف ہوتی ہے پہلوان کی جو تعریف ہوتی ہے کسی فن والے کی جو تعریف ہوتی ہے کسی ہنر مند کی جو تعریف ہوتی ہے کسی نبی کی جو تعریف ہوتی ہے کسی ولی کی جو تعریف ہوتی ہے کسی بزرگ کی جو تعریف ہوتی ہے کسی فرشتے کی جس صفت کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صفت اس کو عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا لہذا ساری سفتیں کس کی ہو گئی <تصفيق> اللہ کی ہو گئی جس نے وہ صفت اس میں پیدا کی جس نے جبریل کو امین بنایا جس نے جبریل کو قوی بنایا جس نے نبی پاک کو شاہدن بنایا مبشرن بنایا نظیرن بنایا ڈائن اللہ بنایا سراج منیا بنایا جس نے یہ سفتیں رکھی ہیں رکھنے والا جو ہے اصل تعریف تو پھر اس کی ہو گئی دوسرا جواب ان مفسرین نے یہ دیا مخلوق کی سفتیں عارضی ہیں اور رب کی سفتیں دائمی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور مخلوق کی سفتیں کیا ہیں عارضی ہیں یہ عام مفسرین نے مانا کیا تھا میرے شیخ ہمارے شیخ کے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ ذرا کہیے رحمت اللہ علی میں نے قرآن پاک پڑھا تھا حضرت شیخ القران مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے اور اپنے والد مرغون سے ان دونوں نے قرآن کی تفسیر پڑی تھی مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی میاں والی کے قصبے وا بھچرا میں آج سے ایک صدی پہلے ایک صدی پہلے آج سے انہوں نے وہاں بچرا میں آ کے ڈیرا لگایا تھا اور یہ جو آج قرآن کی یہ آپ رون کے دیکھ رہے ہیں اور آج اشاعت التوحید و سننا کے علماء جگہ جگہ لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں اس وقت کوئی بندہ قرآن سنانے والا نہیں تھا لوگ کس سے بیان کرتے کہانیاں لوگ سناتے جھوٹے واقعات لوگ سناتے موضوع روایتیں لوگ سناتے من گھڑت حدیثیں لوگ پیش کیا کرتے تھے ممبروں و راب پر بیان ہوتا تھا او جی بابا فرید جو تھے نا وہ بارہ سال کچے دھاگے دی تاندتے خو دے یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ ولی جو ہوتے ہیں وہ کنویں میں الٹے لٹکتے ہیں بارہ سال جی بیڑا غرق کر دیا تھا شیخ ابد القادر جی لانی نے مائی نے نیاز نہیں دی تھی ان کو غصہ آیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور بارہ سال کے بعد بیڑا کنارے بھی انہوں نے لگا دیا یہ واقعات جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے شعر و شاعری سیف الملوک وارث شاہ کی ہیر موزوں روایتیں یہ بیان ہو رہی تھیں ممبر و محراب سے وہاں بچرا میں مولانا حسین علی تشریف لے آئے ان کا سب سے بڑا کم اور سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کس سے سننے والی قوم کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑ اس نے <تصفح> <تصفح> کہا کس سے چھوڑو کیا پڑھو یہ بھی کہانی ہے بارہ سال کے بعد بیڑا کنارے لگا دیا مولانا حسین علی نے کہا قرآن پڑھو قرآن پڑھو اب میں آپ کے سامنے وہ ایک واقعہ قرآن کا ذکر کرتا ہوں صرف اشارہ کروں گا سمجھنا آپ نے مولانا حسین علی نے کہا اور قرآن پڑھو اللہ کا قصوں کے پیچھے مت بھاگو قرآن پڑھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر کشتیوں کا کنارے لگانا اور کشتیوں کا ڈبو دینا یہ نبیوں اور ولیوں کے اختیار میں ہوتا خدا کی قسم وہ کشتی کبھی بھور میں نہ آتی جس میں زندہ پیغمبر خود موجود تھا, تھا کون تھا وہ دلما حضرت کشتی کے اندر تھے اور کشتی بھور میں آ گئی تھی اور انہوں نے حضرت یونس کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا تب کشتی کنارے لگی تھی اللہ نے مسئلہ سمجھایا لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ میرے اختیار مولانا حسین علی کا تذکرہ تو میں نے ان کی تھوڑی سی بات آپ کو سمجھائی وہ معمولی آدمی نہیں تھا وہ بہت بڑا مفسر تھا بہت بڑا محدث تھا اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ برما برما انڈونیشیا ترکی افغانستان کے علاقے سے علماء و بھجرا پڑھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور طالب علم جو پڑھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے وہ اپنی زمین کو پانی خود دیا کرتے تھے اور بیساک کے مہینے میں اپنا فصل خود کاٹتے تھے اس کو خود گہتے تھے اور جتنی گندم وصول ہوتی تھی اپنے گھر میں پکا کے طالب علموں کو کھلا دیا ایسے علماء اور ایسے ولی اللہ لوگ جو اپنے گھر سے کھلا کے قرآن پڑھاتے ہوں آج کے دور میں اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے مولانا حسین علی نے الحمدللہ کا معنی کیا وہ کہتے ہیں الحمد میں جو علف لام ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے اور اصل اس کا ہوتا بھی یہی ہے پھر مولانا حسین علی اس کا مینا کرتے ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے نہیں معنی کیا انہوں نے نہیں مینا کیا انہوں نے ہر تعریف اللہ کے لیے ہر صفت اللہ کے لیے ہر کمال ہر صفت اللہ یہ مینا وہ نہیں کرتے بلکہ مولانا حسین علی میں کرتے ہیں الحمدللہ تمام صفات خدا بندی جو ہے وہ اللہ کے لیے اب اس سے صفتیں کون سی مراد ہو گئی کون سی اب پہلوان والی صفت نکل گئی کاتے والی صفت نکل گئی بندوں والی سفتیں نکل گئیں جو بندوں میں پائی جاتی ہیں ان صفات سے مراد ہے صفات الوحیت صفات خدائی صفات معبودیت مراد ہیں وہ کون سی ہیں خالق ہونا مالک ہونا رازق ہونا مہی ہونا ممیت ہونا مدبر ہونا سمیع ہونا علیم ہونا بصیر ہونا غفار ہونا ستار ہونا کھار ہونا جبار ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل کشاہ ہونا حاجت روا ہونا حاضر ناظر ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا ہر ایک کی پکارے سننے والا ہونا بارش برسانے والا ہونا نافے ہونا زار ہونا موتی ہونا مانے ہونا عطا کرنے والا ہونا یہ جو سفتیں ہیں اللہ کی الحمدللہ للہ نمازی وعدہ کرتا ہے مولا تیری سفتیں نہ کسی نبی میں مانوں گا تیری سفتیں نہ کسی ولی میں مانوں گا تیری سفتیں نہ کسی فرشتے میں مانوں گا تیری سفتے نہ کسی نوری میں مانوں گا الحمدللہ تیری سفتے تجھ ہی میں مانوں گا الحمدللہ للہ سفات للہ کس کے لیے اب مراد اس سے سفاتیں الوحیتیں جن کو قرآن نے ذکر کیا انحو علی ممبزات سدور واہ کل شعین علیم ان اللہ اللہ کل شعین قدیر ان کا سمی العلیم ان کا العزیز الحکیم ان کا طوابر رحیم ملیم یہ جو سفتے قرآن پاک میں اللہ نے جا بجا اپنی ذکر کی اور ان سفتوں کا تذکرہ کیا ہے یا اللہ وہ سفتیں تجھ ہی میں مانوں گا تیرے سوا کسی اور میں ملیم ملیم ملیم الحمدللہ ملیم پہلے ہم نے کیا میں کیا تمام تعریفیں کس کے لیے اس پر اعتراض ہوا تو اس کا جواب آ گیا ذہن میں کہ بندوں میں جو جی سفتیں پائی جاتی ہیں ان کا پیدا کرنے والا بھی کون لہذا ساری سفتیں کس کے لیے اللہ کے لیے اور دوسرا مینا جو میں نے کیا مولانا حسین علی نے کیا وہ مینا کیا ہے سفات الوہیت سفات خداوندی وہ سفتیں جو اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں نمازی وعدہ کرتا ہے مولا تیری سفتیں تجھ ہی میں مانوں گا سوا تیری کوئی شفٹ کسی اور میں نہیں الحمد للہ گیت گانے لگا ہے نمازی تعریفیں کرنے لگا ہے نمازی اپنے اللہ کی ربل عالمین رب کسے کہتے ہیں رب کا کیا مین ہے پالنے والا تو باپ بھی ہوتا ہے باپ نہیں پالتا اولاد کو یہ جو آپ کہتے ہیں اے جی بچہ یتیم رہ گیا میں پال رہا ہوں پھر تو رب ہو گئے وہ کہتے ہیں نا بندہ جا رہا تھا چھ سات بچے ساتھ تھے خاندانی منسوب بندی کا دشمن ہوگا نا سات بچے چھ سات اس کے ساتھ ہیں ایک آدمی آگے سے ملا اس نے کہا جناب آپ ان کے مربی ہیں یعنی ان بچوں کے آپ مربی ہیں اس نے کہا مربی نہیں مربع ہوں مربی نہیں مربع ہوں کھائے جاتے ہیں چار خردار باپ کو بھی مربی کہتے ہیں استاد کو بھی مربی کہتے ہیں یتیم کے پالنے والے کو بھی مربی کہتے ہیں صرف کھانا کھلا دینا کپڑے پہنا دینا اس کو رب کہتے ہیں رب ہوا انشاؤ شعی ہالن فہالن الاحد تمام انشاؤ شعی ہالن فہالن الاحد تمام کسی چیز کو بڑھانا درجہ ب درجہ کسی چیز کو بڑھانا منزل ب منزل سیڑھی ب سیڑھی درجہ بدرجہ الاحدی تمام بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے اسے کمال تک پہنچا دیں اسے کمال تک پہنچا دیں اس کو رب کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی آپ کو میں, میں نے بڑی وضاحت کی تھی جن جو درسوں میں شامل رہے ہیں ان کے ذہن میں اگر یہ بات ہو میں نے بڑی وضاحت کی تھی کئی درس اس پہ لگا دیے تھے دنیا کی جس چیز کو رب العالمین ہے نا دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز کی ضرورت ہو وہ چیز مہیا کرنے والا رب ہوتا ہے وہ مہیا کرنے والا رب ہوتا ہے جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق مہیا کی نہیں سمجھ آئی مثال دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں روح ڈال دی روح آئی بھوک محسوس ہوئی روح جو آ گئی. ماں کے پیٹ میں تین اندھیرے ماں کے پیٹ کا اندھیرا ایک ریم کا اندھیرا دو اور اس جلی کا اندھیرا جس جلی میں ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں اس جلی کا اندھیرا تین فی ظلمات ان سلاس تین اندھیروں میں دنیا کا کوئی مشکل کشا کوئی سائنسدان کوئی بندہ تجھے وہاں روزی نہیں پہنچا سکتا تھا تین اندھیروں میں بند ہاتھ اٹھانے کی سکت کوئی نہیں بول نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا رو نہیں سکتا رو آ گئی ماں کے پیٹ میں بھوک محسوس ہوئی گونگے دیا رمضا اس ویلے گونگے دی ماں بھی نہیں سی سمجھ دی اللہ نے فرمایا میں نے سمجھی میں نے سنی میں نے سمجھی پھر تیری ماں کا گندا خون تیرے ناف کے ذریعے تیری خوراک بنایا منہ کے ذریعے اس لیے نہیں بنایا ت نے دنیا میں آ کے میرا اور میرے نبی کا نام لینا تھا میں تیرا منہ پلیت نہیں کرنا چاہتا میں نے ناف کے ذریعے تجھے خوراک پہنچائی کہاں تھے تیرے مشکل کشا تھا وہاں کوئی بندہ وہاں جس چیز کی ضرورت تھی وہاں مہیا کر دی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ناف کاٹ دی گئی ناف جو کٹ گئی تو یہ روزی کا ذریعہ تھا روزی کا ذریعہ کٹ گیا تو رونے لگ گیا تیرا باپ ہنستا ہے تیری ماں ہستی ہے دادا نانا سارے ہنس رہے ہیں تو صرف روتا ہے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا بول نہیں سکتا مانگ نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا پکار نہیں سکتا روتا ہے کہ میری روزی کا سلسلہ سبب کٹ گیا اس وقت ہم نے تیرے کان میں چپکے سے کہا نہیں ایک سبب تیری روزی کا ختم کیا ہے تیری ماں کے سینے میں دو سبب جاری کر دی دانت نہیں تھے نا منہ میں اسی طرح کی روزی کا انتظام کیا اس کو کہتے ہیں رب دانت نہیں ہے ماں کا دودھ خوراک بنا دی رب ہے نا رب بلی کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تمہاری روزی یہاں ہے رب ہے رب بلی کے بچوں کو بتاتا ہے تیری روزی جا مرغی کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تمہاری پناہ ماں کے پر ہیں کس نے بتایا کس نے بتایا کہ وہ ڈرتے ہیں تو ماں کے پروں کے نیچے چلے جاتے اس کو کہتے ہیں رب پرورش کرنا تربیت کرنا تربیت کر رہا ہے جانداروں کی تربیت کر رہا ہے کیڑوں مکوڑوں کی تربیت کر رہا ہے درختوں کی تربیت کر رہا ہے فصلوں کی تربیت کر رہا ہے باغات کی نشو نما کر رہا ہے فصلوں کی اور تربیت کر رہا ہے بندے کی ماں نے غذا کھائی اس غذا کی پیشاب بھی بنی اس غذا کا پاخانہ بھی بنا اس غذا کی بلگم بھی بنی اسی غذا کا خون بھی بنا اسی غذا کا دودھ بھی بنا یہ ماں کے پیٹ کے چھوٹے سے جہان میں ان چیزوں کو تقسیم کرنے والا کون ہے یہ کس نے تقسیم کیا یہ کون ہے جو تقسیم کر کے تجھ تک پہنچا رہا یہ رب ہے رب دو سال کا ہو گیا نا اللہ نے فرمایا ماں, ماں کا دودھ پیتا رہے گا تو ماں کوئی مشکل گشاہ سمجھ لے میری مشکل گشاہ ہے یہ اس کا یہ سہارا بھی ٹوٹنا چاہیے اس دیاں نکیاں نکیاں دندیاں اللہ نے کٹیا دانت نکال اب ماں نے دودھ چھڑایا اب دانت نکل آئے اب فرمایا یہ غذا تیرے لیے یہ دودھ تیرے لیے یہ پھل تیرے لیے یہ کھانے کی چیزیں تیرے لیے ایک رستہ بند کیا دو رستے جاری کیے دو رستے جب بند کیے چار رستے جاری کیے اللہ نے فرمایا اگر میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے مجھ تک تم آیا نا تو میرا اصول ہے ایک رستہ بند دو رستے کھلے دو رستے بند چار رستے کھلے اگر میرے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے آیا جب دنیا کے چار رستے بند ہو جائیں گے بہشت کے آٹھ دروازے کھول دوں گا جنت کے آٹھوں دروازے کھول تربیت کر رہا ہے تربیت کیسے پالتا ہے ذرا دیکھیے پرانے پاک کی ایک جگہ سفر نمبر ہے دو سو ٹھنڈی ہو گیا شاید سفر نمبر ہے دو سو نمبر دو سو سورت کا نام ہے سورت نحل سورت کا نام ہے سورت نحل آیت نمبر ہے چھیاسٹھ دو سو سینتالیس سفے کی آخری دو سطریں آخری دو سطریں ہیں جی دو سو سینتالیس مل گیا جی وائن لکم فل انہام لائبرا اور بے شک تمہارے لیے فل انام انعام کہتے ہیں چوپائے کو ڈنگر ڈنگر گائے بھینس بکری اونٹنی چوپائے ڈنگر بے شک تمہارے لیے ڈنگروں میں چوپائوں میں ابرتن ابرت کا سامان موجود ہے اللہ هو اکبر کبھی تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا کبھی پانچ قسمیں کھائیں وتی و زیتون و تور سین و ہاض ال بلدل امین کتنی قسمیں ہو گئیں پانچ قسمیں کھا کے کہا خلک نل انسان افی آسان کبھی تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا کبھی پانچ قسمیں کھا کے تیری عظمت کے اعلان کیے اے مشرق انسان تُو اتنا گر گیا تُو اتنا گر گیا تو اتنا گر گیا کہ تجھے سمجھانے کے لیے مجھے ڈنگروں کی مثالیں دینی پڑ گئی مجھے حیوانوں کی مثالیں دینی پڑ گئیں تجھے سمجھانے کے لیے ان لکم فلن عامل عبرا بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت کا سامان موجود ہے دلائل موجود ہے کیا مطلب اگر میری توحید کی سمجھ اپنی پیدائش کو دیکھ کے نہیں آئی اگر میری توحید کی سمجھ اپنے ماں باپ کی پیدائش کو دیکھ کے نہیں آئی اگر میری توحید کی سمجھ اس چلتے ہوئے پانی پر بچھی ہوئی زمین کو دیکھ کے نہیں آئی اگر میری قدرت کی سمجھ اس ڈولتی زمین پر پہاڑوں کی میخیں جو ہم نے تھوکی ان کو دیکھ کر اگر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اگر یہ ندیاں یہ نالے یہ نہریں یہ چشمے یہ ہاؤز یہ سمندر یہ دریا ان کی رمانگی یہ دیکھ کر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی ان دریاؤں میں چلنے والی مچھلیاں اور چیرتی ہوئی کشتیاں ان کو دیکھ کر اگر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اگر دو سمندر ایک کروا ایک میٹھا درمیان میں ہم نے پردہ رکھا جو نظر نہیں آتا ان پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی یہ ڈنگر یہ حیوانات یہ گھوڑے یہ خچر سامان لادنے کا سامان یہ سورج کا نظام یہ چاند کی ضیا یہ ستاروں کا جگمگانا یہ بادلوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا اور جھکڑوں کا چلنا بارش کا برسنا فصلوں کا اگنا ان چیزوں کو دیکھ کر اگر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اپنے دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس دیکھ بکری دیکھ اونٹنی دیکھ گائے دیکھ ان لکم فل نام لبرا نسخی ہم پلاتے ہیں تم کو واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان ہی جاؤ. ہم پلاتے ہیں ہم. ہم پلاتے ہیں تم کو ممافی فی ہی اس چیز میں سے فیبتون ہی جو اس جانور کے جو ان کے پیٹ میں جو ان کے پیٹ میں اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں ممبئی نے فرسن ودامن نبی پاک کے چچادار بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی خالہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ اور یہ رات کے وقت چلے جاتے ہیں اپنی خالہ کے گھر دیکھتے ہیں نبی پاک رات کو عبادت کیسی کرتے ہیں نبی پاک اٹھے انہوں نے لوٹا بھرا آپ نے فرمایا ابنی عباس ہو کہ ہاں آپ کو وضو کروانے کے لیے اٹھاؤں نبی پاک نے چولی پھیلا کے کہا میرے اللہ عباس کو قرآن کا علم اتا کر وفکے ہو پھر دین میرے چچا کے بیٹے کو دین کی سمجھ اتا کر عبداللہ ابن عباس جس کے قرآن دانی کے لیے نبی پاک نے تحجد کے وقت دعائیں مانگی وہ عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں چارہ جب جانور کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو میدے کے اندر اللہ نے ایک مشینری فٹ کر رکھی ہے جو چارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے ایک کا فضلہ بنایا فضلہ گند وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اصل غذا اوپر آ جاتی ہے پھر اصل غذا کو دھکا مار کے جگر کی طرف سپلائی کیا جاتا ہے جگر کے اندر ایک مشینری لگائی اس نے اصل غذا کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا کچھ دیا کچھ کا اس نے خون بنایا وہ جگر نے دل کی طرف سپلائی کر دیا ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ممبئی نے فرسن ودامن ایک طرف گوبر تھا وہ جو میدے کے اندر گند بنا تھا گوبر بنا تھا اس گوبر میں سے ہم نے اصل غذا کو الگ کر لیا تھا اس کو جگر کی طرف سپلائی کیا پھر اس سے خون بنا پھر ہم نے دودھ کو خون سے الگ کر لیا قرآن کہتا ہے ممبئی نے ایک طرف گوبر وہ بھی پلیت ودا من دوسری طرف خون وہ بھی پلیت اور دو پلیتوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن کے اندر ڈالا لبانن خالصا لبانند خالص یہ کون کر رہا یہ کون کر رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رب جو ہر چیز کو الگ کر رہا ہے ہر چیز کو پار رہا ہے ہر چیز کو پوس رہا ہے۔ ایک لکما اٹھانے سے پہلے ایک لکما اپنے منہ کی طرف اٹھانے سے پہلے کبھی سوچا ہے اس لکمے کی تیاری میں اللہ نے اپنی پوری مخلوق کو لگایا تھا سورج بھی چاند بھی ستارے بھی بادل بھی زمین بھی انسان بھی سارے اس ایک لکمے کے لیے سب کو لگایا سب نے اپنا اپنا کام کیا پھر یہ لکما تیری غذا بن پلیزرل انسان او اللہ تام سورت ابس سورت ابس ابس اب طلح اس میں اللہ فرماتے ہیں پل ین زرل انسان چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف ہم نے اسے کس طرح بنایا ہم نے کس طرح بارش برسائی ہم نے کس طرح فصلیں اگائیں ہم نے کس طرح اس کو الگ کیا ہم نے کس طرح تیرے ہاتھوں تک پہنچایا میں کہنا یہ چاہتا تھا تفصیل کا وقت نہیں ہے کہنا یہ چاہتا تھا رب وہ ہوتا ہے جو منزل ب منزل درجہ بدرجہ سیڑھی ب سیڑھی جس چیز کی جس موقع پہ ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا اس کو کیا کہتے ہیں رب سمجھ دیتا ہے پرندوں کو سمجھ دے دی. بلی کے بچوں کو سمجھ دے دی کتیا کے بچوں کو سمجھ دے دی درندوں کے بچوں کو سمجھ دے دی کہ تمہاری روزی یہاں کس نے پڑھا ہے جانوروں کے بچوں نے کہاں پڑھا کہ روزی کہاں ہے؟ اور پھر اس کو حاصل کیسے کرنا ہے حاصل کیسے کرنا ہے رب العالمین میں وعدہ کرتا ہوں میرے اللہ کہ کائنات کا مربی نشو نما کرنے والا پروان چڑھانے والا روزی رساں رب ضروریات پوری کرنے والا رب ضروریات پوری کرنے والا ساری کائنات کی ضروریات پوری کرنے والا ہے الرحمن الرحیم پھر بندہ کہتا ہے رحمان تُو ہے رحیم بھی تُو. رحمان رحیم رے ہے میم رے ہے میم رحم رہمان کا مادہ بھی وہی وہ رحیم کا مادہ بھی رحم الگ الگ, الگ کیوں ذکر کیا بڑا مہربان بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا میں نہ دونوں کا ایک ہے لیکن الگ الگ کیوں ذکر کیا میں لمبی تفصیل علمی میں نہیں پڑھنا چاہتا الگ الگ ذکر کیا کہ رہمان ہے دنیا کے حساب سے یاد کر لیجئے رہمان ہے اور رحیم ہے آخرت کے حساب سے کیا مطلب کیا مطلب دنیا میں رہمان ہے اپنوں کو بھی روزی دے رہا ہے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے جو اس کو گالیاں دیتی ہیں اس کی روزی بند نہیں کرتا جو اس کو نہیں مانتا اسے زیادہ دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے محل بھی دیتا ہے دنیا کے حساب سے رحمان ہے وں کے دل میں رحمت جانوروں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحمت کون دے رہا ہے اللہ اس رحمت سے حصہ حاصل کر رہے ہیں اپنے پرائے سب رحیم ہے آخرت کے حساب سے کہ قیامت کے دن رحم کرے گا تو صرف مومنوں پر کافر اس کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا صرف مومنوں پر امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی سو رحمتیں ہیں سو ایک رحمت دنیا پہ کی ہے صرف ایک اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں اس ایک رحمت سے کافر دہریے دشمن بیگانے فائدہ اٹھاتے ہیں ننانوے رحمتیں اللہ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں قیامت کے دن صرف مومن بندوں پہ کرے گا ننانوے رحمتیں صرف ایک دنیا پہ کی ہے رحمت اس نے ننانوے سنبھال حدیث میں آتا ہے نا ایک آدمی کو کے لیے حکم ہوگا لے جاؤ جانا میں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اسیان کاریوں کی وجہ سے بدکاریوں کی وجہ سے ہے یہ مواحد مشرق نہیں ہے مسلمان مواحد شرک نہیں کیا اس نے گنا کیے لے جاؤ جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں یہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اللہ کی عدالت کی طرف پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو ادھر لے آؤ فرشتے لے کے آ گئے اللہ نے فرمایا میرے میری گلتے اعتبار نہیں ہے میں نے جو کہہ دیا کہ جہنم میں لے جاؤ پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہو بندہ جواب میں کہتا ہے یا اللہ حدیث میں پڑھا تھا سنا تھا تیری سو رحمتیں ہیں ایک رحمت دنیا پہ کی ساری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے اپنے بھی بیگانے بھی 99 رحمتیں توں صرف قیامت کے دن مومنوں پہ کرے گا پیچھے مڑ کے تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دائیں ننانوے رحمتا بوری دا منہ نہیں نہ کھل گیا مجھے بھی حصہ مل جائے اللہ نے فرمایا میرے آڈر کے بعد اب بھی میری رحمت کے امیدوار ہو کہ ہاں اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ سنجیر کھول دو لے جاؤ اس کو جنت میں رہی الاخرہ رحیم الاخرہ رحیم الاخرہ بڑی رحمت ہے اسی رحمت کی امید کے سہارے تو جیتے ہیں ایک بندہ آئے گا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک چادر اس کے اوپر آدھی آدھی اپنے اوپر آدھی اس کے اوپر آدھی اپنے اوپر, آدھی اپنے اوپر, آدھی اپنے اوپر چادر کر کے اللہ کہتے ہیں دیکھ دنیا میں تو گناہ کرتا رہا میں نے تیری پوشیاں کی آج ساری دنیا قیامت کا میدان سامنے لگا ہوا ہے میں آج بھی تجھے دنیا کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا پردے میں پوچھ رہا ہوں پردے میں یہ بتا فلاں گناہ کیا تھا لیکن گنا چھوٹا سا اللہ چھوٹے سے گنا کا نام لیں گے چھوٹا سا کیا تھا اور فلاں کیا تھا اور فلاں کیا تھا اور فلاں چھوٹے چھوٹے گنا اللہ گنی نبی باغ نے فرمایا بندہ دل میں ڈرے گا بھائی حالت چھوٹے چھوٹے واری تے میرے وہ گنا بڑے بڑے تباہ کن ان کی بھی باری آئے گی ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ کرے ان کی باری نہ آئے یہ دل میں سوچے گا چھوٹے چھوٹے گنا گن کے اللہ تعالی فرمائیں گے یا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا بہانہ می جو بہانا می جو, بہانا می جو رحمت خدا بہانہ می جو ہے اللہ فرماتے ہیں بہانہ ڈھونڈتے ہیں کوئی بہانہ ہاتھ آئے ہم تجھے جنت میں بھیجیں یا ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا نبی پاک مسکرائے نبی پاک نے فرمایا پہلے تو دل میں ڈر رہا تھا کہ بڑے بڑے گنا بھی کیے کہیں ان کا ذکر بھی نہ آ جائے جب رب کی رحمت کو دیکھا نا تو کہتا ہے یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گنا بھی کیے تھے پھر ان کا خود بخود تدکرہ کر ان کا خود بخود اس نے تذکرہ کیا ایک جنگ میں نبی پاک جا رہے ہیں کسی سفر میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا حالت سفروں ماں کا بچہ گم ہو جائے پریشانی سمجھ سکتے ہو اس ماں کی دیوانہ وار لشکر میں بھاگتی ہے اپنے بچے کو آواز لگاتی ہے او فلا او فلا او میرا لال او میرا بیٹا صحابہ کہتی ہیں دیوانہ وار بھاگتی ہیں اور جو لڑکا سامنے نظر آتا ہے اس کو سینے سے چمٹا جو بچہ نظر آتا ہے اسے چمٹا لیتی ماں جو ہی ماں کی مامتا اسے مجبور کرتی نبی پاک نے یہ شفقت یہ محبت دیکھی آپ نے فرمایا میرے یارو یہ جو تم ماں دیکھ رہے ہو اس کو اگر بچہ مل جائے تو یہ اس کو آگ میں ڈال دے گی آگ میں جلا دے گی بچے کو صحابہ نے کہا یا رسول آگ میں اتنی محبت کہ بچے کے لیے دیوانہ ہو گئی نبی پاک نے فرمایا اگر یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں اپنے ہاتھ سے نہیں ڈالنا چاہتی جس رب کے تم بندے ہو اس رب کے دل میں تمہارے لیے اس ماں سے ستر گنا بڑھ کے شفقت موجود وہ تمہیں آج میں کیوں ڈالے اگر تم صحیح رہو تو رحمان الدنیا ال دنیا دنیا کے حساب سے وہ رہمان ہے اس کی رحمت سے سب اس سے لے رہے ہیں اور آخرت کے حساب سے وہ کیا ہے کبھی آپ نے دیکھا کوئی دنیا کی عدالت مجھے بتائیے بغیر کے سنے فیصلہ کر دے دنیا کی کوئی عدالت مجھے بتائیے مجرم کے معافی مانگے بغیر معاف کر دے گوائیاں ہوتی ہیں پیشیاں بھگتی جاتی ہیں پھر سزائیں ہوتی ہیں بن معافی مانگے بن پیشیاں ہوئے فیصلے نہیں ہوتے لیکن گناگار بندہ اسیان کار بندہ نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ جس پہ اللہ تعالیٰ